بسم اللہ الرحمن الرحیم مصروفیات کا راگ بعض لوگوں کو اگر کہہ دیا جائے کہ آپ تو بہت مصروف ہیں تو خوشی کے مارے ان کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں اور وہ اپنی تمام مصروفیات بھول کر ایک نئی مصروفیت اختیار کر لیتے ہیں اور وہ ہے اپنی تعریف اور اپنی مصروفیات کی لمبی تفصیل کا بیان تب احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص واقعی مصروف ہوتا تو وہ اپنا اتنا سارا قیمتی وقت اپنی تعریف جیسے فضول کام میں خرچ نہ کرتا